آپ لوگ ہیں جی بات سنائی ہے میری کلیئر ہے الحمد للہ اب بھی جی کلیئر نہیں ہے بھائی كبيرة. الحمد لله الحمد لله وكفاء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أممات الله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم وكل فعل لا بد له من فاعل مرفوع مظهر كذهاب زيد أو مضمر بارز كذربت زيدا مسترین کا ضلحین جی اب فرمائیے اب کلیئر ہے آپ لوگوں کے لیے وائس یہ اب بھی سلو ہے جی میں کیا سمجھوں جی سے کلیئر ہے یا نہیں اشا. اس سے پہلے ہم فائل کی تعریف پڑی ہم نے صرف اور صرف کہ فائل ہر وہ اسم ہے جس سے پہلے فیل صفت ہو. اس طور پر کے اس فیل یا صفت کی نسبت اس اسم کی طرف اس فائل کی طرف اس طور پر ہو کہ وہ فائل وہ فعل یا وہ صفت اس کے ساتھ کیا ہے قائم ہے نہ یہ کہ اس پر کیا ہے واقع ہے اس کی دو مثالیں دی تھی ہے قام زیدن اور دوسری مثال دی تھیاربن ابوہ آمران یعنی اس میں ایک تو مثال دی ہے کس کی فعل کی اور ایک مثال دی ہے کس کی صفت کی اور نصیب مثال دی ہے کہ ما ذرا باضید آمران جب کہ آج کے سبق میں اپ کو بتاتے ہیں ان توکل فعل لا بد له من فاعل مرفوع ان کہ ہر ہر ایک فعل اس کے لیے فاعل مرفوع ہونا ضروری ہے ٹھیک ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے ٹھیک اور فاعل کا بھی کیا ہونا ضروری ہے مرفوع ہونا ضروری ہے پھر فاعل کی تین صورتیں ہیں کبھی تو وہ فاعل کیا ہوگا مظہر ظاہر ہوگا یعنی فاعل ظاہر ہوگا ٹھیک ہے ضرب زیدن جیسے کہ یا بس یعنی فائل معلوم ہوگا اور ظاہر ہوگا کہ فائل کس نے وہ کام کیا ہے فیل کا فائل ظاہر ہوگا لفظوں میں مذکور ہوگا یعنی فیل ظاہر ہوگا دوسری صورت یہ ہے کہ فائل ضمیر ہو پھر ضمیر کی دو صورتیں ہیں ایک ضمیر کی اپنے نے دو قسمیں پڑی ہوئی ہیں کی ایک ضمیر بارز اور ایک ضمیر مستطر ٹھیک ہے نا تو پھر اگر فائل کیا ہو مزمر ہو یعنی فائل ظاہر نہ ہو بلکہ ضمیر ہو تو پھر ضمیر کی دو صورتیں ہیں ضمیر مستطر ضمیر بارز ضمیر بارز وہ ہے کہ جو سامنے نظر آئے ٹھیک ہے تاکہ صورت ہم زرطوں وغیرہ پڑتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک ہوتی ہے مستطر کہ جو سیغے کے اندر کیا ہو چھپی ہوئی ہو پوشیدہ ہو تو وہ ضمیر مستطر تو اب ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی پہلی بات تو یہ کہ ہر فیل کے لیے فائل کا ہونا ضروری ہے پھر فائل کا مرفو ہونا ضروری ہے پھر آگے فائل کی تین س... اول دو صورتیں یا تو فائل ظاہر ہوگا یا فائل ضمیر ہوگا اگر فائل ضمیر ہو پھر اس کی دو صورتیں ضمیر بارز ہوگی یا ضمیر مستطر ٹھیک ہے ضمیر بارز ہو جیسے اس کی مثال ضرب تو زیدن. اب ضربت میں جو فائل ہے وہ تو ضمیر ہے ٹھیک ہے نا تو ضمیر اور بارز ہے یا ضمیر بارز نہ ہو لیکن بلکہ ضمیر مستطر ہو جیسے زہابا اب زہابہ کے اندر ایک ضمیر ہے جو راضی ہو رہی ہے یا لوٹ رہی ہے کس کی طرف زید کی طرف اور یہ ضمیر کیا ہے پوچیتا ہے چھپی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب جس طرح آپ کو یہ بتایا ہے کہ ہر فیل کے لیے فائل کا ہونا ضروری ہے اور فائل کا کیا ہونا ضروری ہے فائل کا مرفو ہونا ضروری ہے اسی طرح بتاتے ہیں کہ کبھی کبھی فیل کیا ہوتا ہے متعدی ہوتا ہے جب فیل متعدی ہو تو اس کے لیے جس طرح ہم نے بھی بتایا کہ فیل کے لیے فائل کا ہونا ضروری ہے اسی طرح فعل متعدی کے لیے مفول بھی کا ہونا بھی ضروری ہے مفول کا ہونا بھی ضروری ہے کیوں فیل متعدی کہتے ہیں جو فائل پر کیا ہو تام نہ ہو جیسے اب کہتے ہیں کہ زہابن زید گیا اب بات پوری ہوگی کہلا گیا ٹھیک ہے نا لیکن ایک یہ ہے کہ زوراب سوال یعنی جب یہ کہا کہ زید نے مارا اب زین میں آتا ہے کہ زید نے کس کو مارا تو ذرا بس دونوں ٹھیک ہے تو زید نے عامر کو مارا تو جو بھی فعل متعدی ہوگا اس کے لیے جس طرح ہم نے ابھی بتایا کہ فیل کے لیے فائل کا ہونا ضروری ہے اسی طرح فعل متعدی کے لیے فائل کے ساتھ ساتھ مفول کا ہونا بھی ضروری ہے ٹھیک ہے نا جی دیکھیے تو آج کا سبق یہ ہے کہ کل فیلحم فعلن ہر فعل کے لیے فائل کا ہونا ضروری ہے پھر فائل کا مرفو ہونا ضروری ہے پھر فائل کی اولن دو صورتیں یا تو فائل ظاہر ہوگا جیسے زہابن یہاں پر فائل ہے اور ظاہر ہے یا یہ کہ فائل کیا ہوگا ضمیر ہوگا ضمیر ہو تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں ضمیر بارز ہوگی جیسے زرب تو زعید ٹھیک ہے نا کہ زرب تو میں تو ضمیر کیا ہے اس کا فائل ہے اور زیدن آگے مفول ہے یا زمیر تو ہوگا فائل لیکن زمیر بارش نہیں ہوگی بلکہ زمیریں مستطر چھپی ہو یعنی زیدن دن یا زیدن دن اب زورابا یا زہابا کے اندر ایک زمیر ہے جو لوٹ رہی ہے یا دراجے ہو رہی ہے زید کی طرف یہ زمیر مستطر ہے جو کہ دہابہ کا فائل ہے آگے بتاتے ہیں کہ جس طرح ہم نے ابھی کہا کہ فیل کے لیے فائل کا ہونا ضروری ہے اور فائل کا مرفو ہونا ضروری ہے ایسے ہی کہتے ہیں کہ فیل متعدی جو ہے اس کے لیے مفول مفول کا ہونا بھی ضروری ہے کہ جس طرح فیل کے لیے فائل کا ہونا ضروری ہے اسی طرح فیل متعدی کے لئے مفول کا ہونا بھی ضروری ہے آئی بات سمجھ جی دیکھیے کہتے ہیں مکل فلن لابن فعل مرفعین ہر فیل ضروری ہے اس کے لئے من فائلن فائل کا ہونا من فائل مرفوعن فائل مرفوع کا ہونا پھر آگے دوسری قید فائل مرفوعن مظہرن ہر فیل کے لئے ضروری ہے اس کا فائل ہو فائل مرفوع ہو پھر مظہرن یا تو فائل ظاہر ہوگا کذہابہ زیدن, زیدن جیسے کہ زید گیا اب زید یہاں پر کیا ہے فائل دہابہ کا او مزمرن اس کا آتا ہے مزہرن پر ٹھیک کہنا تو یہ بھی صفت واقع ہوگا کس کے لیے فائل مرفوائن کا جی او مزمرن یا وہ فائل مرفو کیا ہوگا ضمیر ہوگا پھر بارزن ان کا ذربۃ ضمیر پھر کون سی ہوگی یا تو بارز ہوگی جیسے تو زیدن کے اندر کے ضمیر بارز کیا مطلب ظاہر ضمیر ہو لیکن ضمیر بھی کون سی ہو ظاہر ہمیں نظر آتی ہے جیسے ضرق تو میں تو ضمیر یا ضرق تا میں تا ضمیر قضرت تو زیدن او مستترین اس کا عطف مزمرین پر ہے بائزن پر ہے او مزمرین مستترین یا ضمیر ہوگی لیکن مستتر قضیدن صحابہ ٹھیک ہے زید قضیحابہ زید کیا وین کانعل متعدین وین کان الفعل و متعدین اگر فعل متعدی ہو تو کان ای لہو مفع ایہ ٹھیک ہے نا اگر فعل متعدی ہو تو کان له مفعلم بھی اس کے لیے مفول بہی بھی ہوگا ایزن اسی طرح یعنی ضروری ہے کہ جس طرح فعل کے لیے فعل کا ہونا ضروری ہے اسی طرح کیا ہے فیل متعدی کے لیے مفول بہی کا ہونا بھی ضروری ہے جیسے عامرن بید کو اب ذرا زیدن ہوتا تو بات پوری نہ ہوتی پہلے متعدق کہتے ہی اس کے لئے کہ فائل پر بات تام نہ ہو بلکہ آگے مفول کو چاہتا ہو ٹھیک ہے نا تو یہ ہے آپ کا سبق کہ ہر فیل اس کے لیے فائل مرفو کا ہونا ضروری ہے پھر فائل مرفو کی دو صورتیں ہیں یا تو فائل ظاہر ہوگا یا فائل ضمیر ہوگا اگر فائل ضمیر ہو پھر اس کی دوست ہیں یا تو ضمیر بارش ہوگی یا زمیر مستطر زمیر بارض ہو اس کی مثال جیسے مستطر ہو اس کی مثال جیسے بتایا کہ جس طرح ہل فیل کے لیے فعال کا ہونا ضروری ہے اسی طرح کیا ہے ہر فیل جو متعددی ہو اس فیل کے لیے محفول کا ہونا بھی ضروری ہے جیسے آمرن آگے فیل سے متعلق بحث ہے کہ فیل کو جو ہم کب واحد لائیں گے یا کب جو ہے نا فائل کے اعتبار سے تصنیہ جمع لائیں گے انشاءاللہ الگ سی بحثت اس کو انشاءاللہ شاء کریں گے ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کے حامی و ناصر ہوں جس سمیت اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے علم و عمل جان مال عمر میں برکت السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ